هو أصلي على رسوله الكريم أما بعد فاض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وقال تعالى يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم سارق الله العظيم العالمين ہمارا خطبہ جمع ہوا تھا اور ایک درس بھی یہاں ہوا تھا اس موضوع پر کہ انسان کے کریکٹر کو بنانے کے لیے اللہ کی محبت وہ بنیادی نقطہ ہونی چاہیے اس کے عمل کا جو نیوکلس ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے کسی چیز کی لالچ نہیں ہونی چاہیے اس پہ ہمارے ایک ساتھی نے آج ایک سوال دیا تھا مجھے جو میں, میں لیکن چونکہ اس کے لیے ذرا ٹائم زیادہ چاہیے تھا تو میں نے ان کے سوال کا جواب وہاں نہیں دیا لیکن چونکہ ہمارا درج یہاں پہ بھی اسی سے متعلق تھا تو یہ ایک ریلیٹڈ معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا وضاحت ہو فرماتے ہیں کہ پچھلے جنوع کے خطاب میں اللہ سے محبت پر بات ہوئی اس پر چند لوگوں نے تبصرہ کیا کہ محبت اللہ سے ڈر کے بغیر ایک بگاڑ پیدا کر سکتی محبت جو یہ لکھا ہوا ہے محبت اللہ سے ڈر کے بغیر ایک بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اللہ کی محبت بگاڑ پیدا نہیں کرتے ہاں دنیا کی محبت اولاد کی محبت مال کی محبت بیوی کی محبت جا کی محبت اقتدار کی محبت اللہ کی در کے ڈر کے بغیر ہوگی تو بگار پیدا ہو خود اللہ کی محبت جو ہے اس سے بگار پیدا نہیں ہوتی ہاں البتہ ایک مقام جب بندے کو حاصل ہو جائے یعنی تک تو تب محبت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تخوا حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ محبت پھر ہوتی ہے محبت جو ہے وہ ایمان کے اندر گوندھی ہوئی ہے محبت کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے نہ رسول پر نہ اللہ پر عبداللہ اب نہیں ہو بھائی بازار آت کرتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا زکات بھی دیتا تھا پہلی صاحب میں نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا کندھا پیش کرتا تھا کہ آپ تھک جائیں گے میرے کندھے سہارا لے لیں اس کے ایمان کو کیوں رد کیا گیا صرف ایک چیز نہیں عمل تھا محبت نہیں تھی ظاہری تقاضے سارے پورے تھے محبت نہیں تیسری ہے کہ غایت الحب محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں انتہا درجے کی میکسیمم محبت جتنی کیپیسٹی ہے آپ کی وہ ساری محبت اللہ سے باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہوں گی اور جب وہ محبت تقاضا کرے گی کسی اور کی محبت کی قربانی کا تو یو ہیو ٹو سیکریفائز اٹ ابراہیم نے اسماعیل لا لیا تھا محبت نہیں تھی وہ کس چیز کی قربانی تھی اللہ کو اسماعیل کا گوشت نہیں چاہیے تھا خون بھی نہیں چاہیے تھا وہ جو اسماعیل سے محبت تھی وہ ایک امتحان تھا کہ وہ محبت قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے تو اصل چیز جو ہے جو ایمان کا لازمی جزو ہے جیسے پانی کے مالیکیول کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن دب تک لیں دونوں ملے پانی نہیں ملتا الگ الگ کر دیں کیسے ہو جائیں گے اسی ریشو سے ملائیں گے تو پانی بنے گا ایمان بنتا ہی محبت کے تڑکے کے ساتھ ہے محبت نہ ہو صرف یہ مان لینا کہ کوئی ہے اس کو ایمان نہیں کہتے میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی فلاں ملک کا صدر ہے یہ ایمان ہو گیا میرا اس پر اس کو ایمان نہیں کہتے وایت الحب مع الل و خوشور انتہا درجے کا تذلل ہو گرا دے اپنے آپ مٹا دے اپنے آپ اس کے سامنے بس وہی وہی ہو ہمارے وہ حضرت دوست محمد قریشی صاحب میرے دادا مرشد وہ کہا کرتے ہیں کہ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرات مٹ مٹ کے مٹ جا اگر تیری ذات کا ذرا بھی باقی رہ گیا نا تو میاں محمد صاحب نے کہا ہے کہ جنبی دا ہک بال دئی دا ہک بال گسلو رہے جے سکا اس سے ہال رہے گا جنبی غسل نہیں جائے سکا صرف بال کے برابر جگہ پورے بدن پر خالی رہ جائے تو بھی غسل نہیں بندہ پلیت کا پلیت ہے اگر تیرے اندر اپنی میں کا ایک بال کے برابر بھی رہ گیا تو تیرا ایمان ایمان نہیں ہے فرماتے ہیں جے بنیا تو بیر دا بوٹا اگر تم نے اپنے آپ کو ایک بیری کا درخت بنا لیا گا ایک عالم جو ہوتا ہے ایک مومن جو ہے وہ ایک درخت کی مثال دی نا اللہ نے جے بنیا تو بیر دا بوٹا ہر کوئی تینو دیسی جھوٹا ہر گزرنے والے کو بیر چاہیے نا بھوک لگتے ہو نمازی بھی آئے گا بے نمازی بھی آئے گا مویشی چرانے والا بھی آئے گا مسافر بھی آئے گا ڈاکٹر بھی آئے گا جہل بھی آئے گا اسے بیر چاہیے نا تو جھوٹا دے گا اور وہ بیری دیتی ہے جو بھی جھوٹا مارتا وہ نہیں کہتی تم نماز نہیں پڑھتے بیر نہیں گراؤ گی جے تو تیر دا بوٹا ہر کوئی تینوں دیسی جھوٹا بہت بیر وگاؤ فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا جو جھوٹا دے نا وہ خالی نہ جائے کچھ لے کے ہی جائے تم سے جو بھی تیرے پاس ہے نفع لے کے جائے اس کا کریکٹر کچھ بھی ہو تو وہ محبت اگر اپنی ذات کی محبت میں وہ میں کیا ہے ذات کی محبت مال کی محبت رشتوں کی محبت اقتدار کی محبت ساری محبتیں اس محبت کے سامنے پامال ہو جائے اس کا نام ایمان ہے اللہ کے ساتھ بھی یہی اللہ پر ایمان بالکل یہ اور رسول پر بھی ایمان لا یو امن واحد حتہ اکو احبا الدے ہی و والدہ ہی جب تک تمہیں مجھ سے اپنے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ان و اولا بل من انفس باقی تو دورہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی عزیز ہوتے محبت کا تھا پہلے ٹکڑے میں بات پھر کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ خوف جسے آپ کہتے ہیں خوف ہے کیا اس کو ڈیفائن کرے ذرا اس کی ڈسکرپشن کیا ہے خوف کسے کہتے ہیں اللہ کا خوف سانپ کا خوف ایک تو ڈرامی چیز ہو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے یہ تو ہو گیا خوف خوف کس کو کہتے ہیں اللہ کے خوف سے کیا مراد ہے اللہ کی نظروں سے گر جانے کا خوف اللہ کی محبت سے محروم ہو جانے کا خوف اس کا نام خوف ہے اس میں بھی تو محبت اس کی بنیاد ہے عام طور پہ آدمی اپنے نفے اور نقصان کو دے کر خوف کٹائیے ان کا جہاں اس کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے, اس چیز سے وہ ڈرتا ہے تو وہ ڈر اس چیز کا نہیں ہوتا ڈر نقصان کا ہوتا ہے وہی چیز اس کو نفع دینے لگے ڈر ختم ہو جاتا ہے تو ڈر اس چیز کا نہیں ہوتا اس سے حاصل ہونے والے ملنے والے نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو یہ تو سود و زیان کا ڈر ہے اس چیز کا ڈر نہیں آدمی پانی سے ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے پانی کو کھانے والی چیز تو نہیں ہے پیتا ہے وہ پانی پانی میں ڈوب جانے سے ڈرتا کہ یہ مجھے مار دے گا لہذا اس کو پانی کا خوف ہوتا ہے تیراکی نہیں کر سکتا اونچی جگہ سے کیوں ڈرتا ہے گر جاؤں گا تو مر جاؤں گا تو انسان جس سے بھی ڈرتا ہے اس کے پیچھے اپنا نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس ڈر کو سود و جہاں کے پیمانے پہ مانپتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ پیمانہ کیا ہے کہ جس سے نفر نقصان کا تعین کیا جا سکے ہو سکتا ہے کہ جسے جس ہم اپنا نفع سمجھ رہے ہوں اور اس چیز سے نہ ڈر رہے ہوں وہ ہمارا نقصان ہو نفے نقصان کا تعین کیسے کریں گے آپ پیمانہ کیا ہے دوسری بات انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے اس لیے کہ موت کے بعد وہ کچھ بھی نہیں رہے گا آج بڑا چودھری جتنا جس کا اسٹیٹس زیادہ سالڈ ہے اتنا زیادہ موت سے ڈرتا ہے جس کے جتنے پلازے کوٹھیاں کاریں بڑی ہیں اتنا موت سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا ہم آؤٹ ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں کیا پاکستان میں سانپ بیٹھے ہوئے دو مہینے کی چھٹی جاتے تو گورے نشور کے واپس آتے گالب سیب کی طرح ہوئی ہی ہوتی ہے ماشاء سیب تو ٹھیک ہوئی ہی ہوتی ہے کیا پاکستان میں آگ لگی گی ہم یہ جو چار ہزار درم تین ہزار دنوں اس سے ڈرتے وہ چھ سو والا بالکل نہیں ڈرتا یعنی جس کی تنخواہ زیادہ ہوتی چلے جائے گی آؤٹ ہونے کا خوف بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور اسے جب نوٹس ملے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ نوٹس تھا سانپ تو نہیں تھا کاٹ لیا بندہ مر گیا نقصان سے بندہ مرا نقصان کے ڈر سے تو بندہ اس دنیا میں ایک پوزیشن چاہتا ہے اور اس پوزیشن کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے اس کو وہ اس دنیا میں بھی پوزیشن چاہتا ہے آخرت میں بھی پوزیشن چاہتا ہے آتے نہ پھر دنیا حسن پھر آخرت ہسانا دنیا میں گرین کارڈ آخرت میں جنت کا ٹکٹ پھر دنیا ہزانہ لوگ یہی سمجھتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ جب تک جیتا ہے اس دنیا میں اسے ایک پوزیشن ملی رہے اور مرنے سے پہلے اسے کنفرم کر دیا جائے کہ صاحب جو ادھر سے جان نکلے گی ادھر آپ کو دے دیا جائے گا وہاں بھی میری پوزیشن ہوگی ایک پوزیشن چاہتا ہے اور وہ مٹ جانے سے ڈرتا ہے نو باڈی ہو جانے سے ڈرنا چاہتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں جانا چاہتا اس کا نام موت کا ڈر ہے لہٰذا اللہ تعالی نے مجاہدین کو یہ کہا کہ تم پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ تم نو باڈی ہو ادھر تمہاری یہ جان نکلتی ہے ادھر تمہیں دوسری جان نپتیاں بلحیاں بَلْ تو ان میں وہ لمحہ نہیں آتا جبکہ وہ ہلاک انسان این یقن شہ احمد تو انسان کو جو ڈر ہے وہ اپنی پوزیشن کے مٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے میں مر گیا یہ ساری جائیداد یہ سارا کچھ ابھی ابھی چپس نئی نئی کروائی ہے کوٹھی کے اندر چار دن بیٹھا بھی نہیں ہے کرسی بچھا کے اب کینسر ہو گیا ڈاکٹروں کا دو تین مہینے اب کیا ہوگا ڈرے گا تو بچ جائے گا مرنا تو مرنا ہے اب یہ جو پوزیشن والی بات مومن کے نزدیک اس کا مقام وہی ہے جو رب کی نگاہ میں اس کا مقام ہے اسے صرف یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب مجھے کیا سمجھتا ہے اسے یہ فکر رہتی ہے کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا اس کا نام خوف اس کا نام خوف ہے رب کا خوف اس کو کہتے ہیں. رب کی محبت کے چھن جانے کا خوف اس کو رب کا خوف کہتے اور تقویٰ جو ہے وہ تمام احکامات جو رب نے اپنی رضا کے لیے دیے ان سے ان کی حفاظت کے لیے ایک نظام ہے سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے بینکوں کے اندر فائر الارم شیشا توڑ بجنا شروع ہو جائے گا آگ لگی ہوئی تقویٰ وہ فائر الارم ہے وہ انڈیکیٹر ہے یہ ہر گاڑی میں لگایا ہوتا ہے ایک سو بیس سے اوپر جاتی ہے تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے ٹو ٹو ٹو ٹو کرنا شروع ہو جاتا ہے بھائی صاحب یہ آپ کچھ زیادہ ہی تیز چلا رہے ہیں تک وہ اینٹی باڈی سسٹم ہے کہ یہ آٹومیٹکلی حرکت میں آ جاتا ہے جب رب کی حکم وزلی ہو رہی ہو بھائی کیا کر رہے ہو رب ناراض ہو جائے گا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے لہذا ٹھگ سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے اگر اندر ہو لیکن ان سب کے پیچھے تکوے کے پیچھے اللہ لکھن نہیں انال اللہ لکھو محاور دماغ ہو ورا کی میں قربانی کا حاصل جو ہے وہ تکوا ہے قربانی جو چیز کروا رہی ہے وہ محبت ہے قربانی کے نتیجے میں جو آپ کو ملا ہے وہ تکوا ملا ہے روزے کے نتیجے میں آپ کو تکوا ملا ہے روزہ رکھ کے تمہیں تکوا ملا لیکن روزہ رکھایا محبت نہیں ہے اور اس روزے کے درمیان جو احکامات آپ کی چگلی نہیں کرنی فلاں نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا اور آدمی اسے ڈرتا رہے اس لیے کہ میں رب کی نگاہ سے نہ گئے جو میری ساری محنت ضائع کرنی جائے گی تو بندے کا جو اصل مقام اسے پتہ ہے اسے پتا کہ اصل مقام میرا وہ ہے جو رب کی نگاہ میں میرا مقام ہے باقی دنیا کسی کو کچھ بھی سمجھتی ہے فیصلہ تب ہونا ہے جب قیامت بپا ہونی ہے عزا وقع وقات اس دن بہت سارے گر جائیں گے بہت سارے اٹھ جائیں گے اور رب کے یہاں فیصلے ہوتے رہتے ہیں کسی سے ناراض ہو رہا ہے کسی سے راضی ہو رہا ہے کسی سے خوش ہو رہا ہے کسی سے ناخوش ہو رہا ہے وہ اندھا بہرا نہیں وہ کوئی آئیڈل نہیں ہے کوئی پتھر کا بت نہیں ہے اس کے احساسات ہیں وہ خوش ہوتا ہے شاباش دیتا ہے غصے میں آتا ہے پیار کرتا ہے نفرت کرتا ہے ہمارے جذبات اس کے جذبات کی ایک ریفلیکشن ہے فیضانہ فخ تو فی ہے ہمیں تو تھوڑا سا تڑکا لگا دیا نا اس نے ادھار دے دیے سیکھتے ہیں سیمپل دے دیا ہمیں صرف سنگھا دیا اس نے دائمی سفتیں اس کی ہیں ہم آج دیکھتے ہیں کل اندھے ہوں گے ہم آج سنتے ہیں کل بہرے ہوں گے ہم آج بولتے ہیں کل گندے ہوں گے ہم آج چلتے ہیں کل بچے کی طرح پھر لڑکڑا رہے ہوں گے ہماری سفتیں جو ہیں دائمی نہیں ادھار اس لیز پر ملی تھوڑے عرصے کے لیے تو یہ ساری صفات اس میں بھی ہے شاباش دیتا ہے خوش ہوتا ہے اپنی رضا سے نوازتا ہے اب دیکھیے پوزیشن کے لحاظ سے اگر مالی پوزیشن کا تعین کریں آپ انسان کی کامیابی کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے امیر تھے فاقے آئے تو دعوی نبوت کے بعد آئے آپ دعوی نبوت سے پہلے سادک والامین کہلاتے تھے ایک آپ کا سٹیٹس تھا سوسائٹی کے اندر انسلٹ کب ہوئی جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا نبی کے گھر رشتے کو دنیا ترستی تھی نکاح ہوئی بچیوں کو روشتی سے پہلے طلاق کب دی گئی جب آپ نے حق بات کی مالی لحاظ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو جگوں کے عز آپ کی ذرا گروی رکھی ہوئی تھی پیسہ دولت یہ پوزیشن کا تعین نہیں کرتے صحابہ کو جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ملا اللہ کی طرف سے وہ کہہ رضی اللہ رض اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے خوش ہو گیا وہ اللہ سے خوش ہو گئے انہوں نے اپنی رضا کو رب کی رضا میں گم کر دیا رب نے اپنی رضا کو ان کی رضا میں گم کر دیا لادا فرمایا کہ کوئی آدمی جتنا اللہ کا تقرب فرائض سے حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا حدیث کود امام نروی نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لیکن نوافل سے جتنا تقرب حاصل ہوتا ہے اتنا تقرب کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے نوافل سے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ فرض کے پیچھے وہ ڈر والی بات ہو سکتی ہے کہ اگر نہ پڑے تو اتنے سو سال اللہ تعالی جہان میں جلائے گا لہٰذا بندہ جا کے پڑھ کے آ جاتا رات کو رب کے سامنے محبت کھڑا کرتی ہے اس لیے کہ اس میں ڈر کوئی نہیں فرض کے پیچھے ڈر نہیں پڑا تو پوچھو ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تو ٹرمنیٹ ہو جائیں گے ہاں اوور ٹائم کے پیچھے لالچ ہوتی ہے اوور ٹائم نہ لگائے تو نہ لگائے کوئی نہیں پوچھے ہاں ڈیوٹی پہ تو فرض ہو گیا ڈیوٹی وہ تو کرنی ہے محبت کا مظر نفل ہے اے مالک تھی نے اتنا کہا تھا یہ میں تھوڑا سا اور لے آیا بول فرما لے اس میں کوئی کمی بیسی تھی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی محبت سے اس کو فرائض میں تبدیل کر دے ورنہ نہیں نفل نفل ہے فرض فرض ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب کسی کو ڈیمانڈ دے کے گھر والے میں مثال دیا تو گھر والے آپ کو گھر سے ہاتھ میں چھوٹا سا وہ ٹکڑا بھیج دیتے ہیں کپڑے کا کہ ایسا کپڑا لے آئے ایسے سوٹ دو لے آئے وہاں سے چھوٹی سی ٹاقی آ جاتی ہے لفافے کے اندر جب آپ نے چھٹی جانا ہوتا ہے اب وہ ٹاکی ڈیمانڈ ہے نہیں لے کے جائیں گے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنی طرف سے مخصوص ایک لیگ بائی کا جوڑا لے کے جائیں گے سرپرائز کہ یہ آپ نے منگوائے تھے اور اس کے بعد آ اور یہ میں لے کے آیا وہ جوڑا جو ہے وہ زیادہ محبت کا باعث ہوتا ہے اس ڈیمانڈ پہ نہیں گیا وہ محبت سے گیا ہے فرض تو اللہ کی ڈیمانڈ ہے نواب پھر اس بندے کی آنکھ اس کی نہیں رہتی میری بن جاتی ہے کیوں وہ جو میرا مانتی ہے اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے یہ نہیں کہ رب کی آنکھ اس طرح کی آنکھ ہے جس طرح ہماری آنکھ ہے ہم آنکھ کے ذریعے دیکھنے پر مجبور ہیں رب مجبور نہیں ہے اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ جیسا آدھار یہ افزا نہیں چاہیے ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں رب زبان کا محتاج نہیں محتاج ہو تو رب نہ ہونا پھر اللہ السمد وہ ہر چیز سے بے نے آسکے سننے کے لیے کانوں سے بے نیا سب بولنے کے لیے زبان سے بے نے آسکے دیکھنے کے لیے آنکھ سے بے نے آسکے تو یہ جو کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو اس کے کہنے کے بھائی کہ وہ اس کی آنکھ اس کی ہوتی ہے حکم میرا مانتی جہاں میں کہتا ہوں جھک جا وہ جھک جاتی ہے تو آنکھ اس کی تو نا جب کوئی آدمی آپ کو کھلی چھٹی دے دے کہ جس طرح چاہو یہ گاڑی آپ کی ہے تو وہ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اپنی سمجھو گے میری ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس وہ بولتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یعنی ہاتھ اس کا ہوتا ہے حکم میرا مانتا ہے حرام کی طرف اٹھتا نہیں تو جب حکم میرا مان رہا تو ہاتھ بھی میرا ہو گیا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے آدمی کانپ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے مطلب کیا ہے کہ میرا قانون اس کے پاؤں بن جاتا ہے پاؤں اس کے ہوتے حکم میرا چلتا ہے مرضی میری چلتی ہے میری مرضی کے خلاف نہیں اٹھتے وہ یہ کیا ہے دوسری طرف آئیے آپ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر وہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کے پیچھے یا تو جنت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے یا آگ کا ڈر ہوتا ہے اسے آگ کا ڈر کہنا چاہیے اللہ کا ڈر یہ نہیں کنارتی عجت کافیرین یہ آگ کا ڈر ہے بڑی ڈاڑی ہے سنا مولوی صاحب بتاتے ہیں پتھر بھی گل جاتے ہیں رب کا ڈر نہیں رب کا ڈر یہ ہے کہ آدمی اس کی ناراضگی سے ڈرے کہ رب ناراض ہو جائے ہمیں یا تو جنت کی لالچ ہے اور یہ بڑا بنیادی جذبہ ہے یا آگ کا ڈر ہے اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ یہ دونوں چیزیں ابھی غیب میں ہیں اور غیب میں ہوتے ہوئے ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب مانا جاتا ہے یہ اس کی اہمیت ہے کہ جنت دیکھی نہیں اور مانگ رہا ہے اور آگ دیکھی نہیں اور ڈر رہا ہے لہذا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایمان ہے ایمان بالغیب حاصل لیکن تھوڑی دیر رک کے آپ سوچئے کہ اگر ہمارا سجدہ یا تو جنت کی لالچ میں ہے یا آگ سے ڈر میں ہے تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنت نہ بنائی ہوتی تو نے یا یہ آگ نہ رکھی ہوئی ہوتی تو نے تو پھر میں بھی سجدہ کرنے والا نہیں تھا جنت اس کی محبت کا مظہر ہے یہ اس کی محبت کا ایک انعام ہے ہماری عبادات کے نتیجے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ محبت ہمیں عبادت جو کرنی چاہیے اس کی محبت میں کرنی چاہیے اتنا کریم ہے اتنے احسانات ہیں اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کروایا تو اس میں دیکھیں آپ کیا گنوایا ہے اللہ جی خالہ جس نے مجھے تخلیق کیا مجھے وجود بخشا ہے وہ مجھے گائیڈ بھی کرے مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا وہ اللہ جی ہوا وہ اور وہ ہستی جو مجھے کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے جب کبھی میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا تو پھر زندہ بھی کرے گا جو مجھے مارتا ہے تو زندہ بھی کرتا ہے سلاتا ہے تو اٹھاتا بھی ہے ولہ جی اتنا فر علی مدین اور جس کے بارے میں مجھے یہ تمام ہے یہ لالچ ہے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطاوں سے وہ درگزر فرمائے گا یہ جو رب کا تعارف ہو رہا ہے اس میں کوئی ڈر والی بات ہے کہ احسانات ہے فیس ویلیو پر عبادت کے لائق ہے اور اتنی عبادت کے لائق ہے کہ ہم ہم نہیں کر سکتے اتنی شناخ کے لائق ہے کہ ہم نہیں کر سکتے لا اللہ علیک اللہ محمد تیری سنا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی دعا ہے اللہم لا مفتی سنان علیک پرورزگار میں نہیں گن سکتا تیری اتنی تعریف ہے انتقماس نہیں تعلی نفس اہ تا ہی ہے جیسا تو اپنے آپ کو بیان کرتا ہے میری زبان نہیں بیان کر سکتی وہ فیس ویلیو پر عبادت کے لائق ہے سجدے کے لائق ہے پرستش کے لائق ہے لولی پاپ دے کر کوئی بھی کروا سکتا ہے لالی باپ کے لیے نہیں بچہ ہے بچے کو جب آپ یہ کہتے کہ بیٹا پانی کا گلاس دو یا وہ چیز اٹھا کے لے آؤ تو یہ ایک باپ ایک بیٹے کو حکم دے رہا ہے باپ کا کام ہے حکم دینا بیٹے کا کام ہے حکم ماننا اس رشتے کا تقاضا یہ ہے بیٹا گلاس پانی کا آپ کو دے دیتا ہے آپ کو جوتے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتا ہے آپ باہر سے کچھ ٹافیاں لے کے آئے ہوئے آپ اس بیٹے کو ٹافی دے دیتے ہیں۔ وہ بیٹا اس کا مستحق نہیں ہے بحثیت بیٹا اس کا کام تھا اپنے باپ کے کام کو کرنا اپنے باپ کی خدمت کرنا لیکن یہ جو ٹافی ایکسٹرا مل گئی ہے یہ باپ کی محبت ہے جو اس بیٹے سے اب دوسرے دن پھر ہوا باپ نے کہا ذرا پانی دینا بیٹا یہ شو دکھا کے, کے اندر اس نے کہا پہلے ٹافی ابا جی کا لکما پھنسا ہوا پتھر ادھر اڑا پہلے ٹافی اللہ میرا کام کر دے میں پچاس نفل پڑوں گا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا پھر ابا ٹافی دے گا یا لمبے سائز کا جوتا ڈھونڈے گا یہ تو بنیا پن ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا وال میں نے تو ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری غلامی کرو جنت اور جہنم کو ڈسکس کیے بغیر رب کا غصہ جہنم ہے رب کی محبت جنت ہے تم اس کی محبت حاصل کر لو اس کے بعد وہ کیا دیتا ہے اس کو اس میں چھوڑو میں ایک دن اپنے بیٹے میں بڑا خوش ہُوا میں نے کہا اس کو کھلونا لے کے دیتے ہیں میں نے ایک مارجن رکھا ہوا تھا بیس جرم کا تیس جرم کی کوئی چیز اسے لے دوں گا لیکن جب میں نے بیٹے پہ چھوڑا بازار چلے گئے ہم تو میں نے کہا بیٹا کیا لینا دیکھو پسند کرو بیٹے نے وہ دو روپے دو درم کا ہیلیکاپٹر تھا اس میں اس پہ اور تم کس چکر میں پڑے ہو تم اسی کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے فقیر جب مانگتا ہے تو یہ نہیں کہتا دو درم دے دو دس درم دے دو بیس وہ کہتا ہے مائی باپ جو جو اللہ دے ہو سکتا ہے پچاس ہی دے دے تین پوائنٹ کر کے نہیں مانگتا بیگر جو ہے ہم منگتے ہیں منگتے ہیں کیا دیتا ہے مالک تو اپنا اپنی تیسط کو دیکھ میرا دامن تو اتنا تنگ ہے راتھ والا ازن والا خطرہ میں کیا مانگوں گا اسی طرح اگر آدمی نمازے چار پار کدھر کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گا کتنے کنال جنت ملے گی یہ بنیا پن رب کی رضا رب راضی رہے رب خوش رہے رضی اللہ عنگا رب ان سے راضی ہوگی پھر کیا دی دیتا ان ان کے لیے پتا نہیں کیاری کے بارے میں ریربی میں کہتے جملہ بڑا مشہور کیا اللہ دنیا میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے, دے یہ نہیں کہا کہ میرے دشمنوں کو دے, دے میرا تو دشمنی کون جب میں ہی کوئی نہیں تو دشمن کیا جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے لا تک وا دیا ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ اس لیے کہ تمہارا اور میرا دوست سانجا ہے اور دشمن بھی سانجا ہے ماں کی سوکن دھی کی سہیلی نہیں ہوتی میرا دشمن تمہارا دوست نہیں ہو سکتا اگر دوست سمجھا ہوا تم نے تو پلے میں ہوتے بہت بڑے فریب میں ہوں لہذا فرمایا اے اللہ دنیا میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے اور آخرت میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے یہ میرے دوستوں کو میرا دوست ہے کیونکہ جو تیرا دوست ہے وہی تو میرا دوست ہے مانا آف اللہ و من عاللہ و احب اللہ و ابغض انسان اپنا دینا اپنا روکنا اپنی محبت اپنا نفرت رب کے اس میں ہینڈ اپ کرتے جس سے رب ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو یہی تو ہوا صاحبہ نے اپنے ہاتھوں اپنے باپ کو کیوں قتل کیا وہ دور جس میں ٹرائبل سسٹم اتنا زیادہ قوی تھا اس میں حضرت ابو ابن آباد نے تعالیٰ میں سے اپنے باپ کو قتل کیے اس لیے کہ وہ رب کا دشمن ہے تو میرا باپ کیا فرمایا تھا حضرت نو علیہ نظلام میں بیٹا میری فیملی میں سے فرمایا ان سا محل یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے دشمن میرا ہو فیملی تیری میں سے میرا وہ ہے جو میرا ہے اور میرا وہ ہے جو تیرا ہے دنیا میں جو میرا حصہ ہے اپنے دشمنوں کو دے دے آخرت میں جو میرا حصہ ہے اپنے دوستوں کو دے دے اللہ میرے لیے تو اور تیری محبت کافی یہی بات کہی تھی نا وہ بکر سے دیگر دلا جب انہوں نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آیا فرمایا اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا اتنا ہی کافی ہے کے گھر والوں کے فرماتی ہے کہ اللہ اگر میں تیری جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو جہنم کو میرے اوپر واجب کر دے اور اگر جنت کی لالچ میں کر رہی ہوں تو جنت کو میرے اوپر حرام کر دے اے اللہ تو تانتا میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ تو سجدے کے لائق ہے تو ڈیزرو کرتا ہے میں جنت کو سجدہ نہیں کر رہی میں جہنم کو سجدہ نہیں کر رہی میں تجھے سجدہ کر رہی ہوں تو ہے ہی سجدے کے قابل یہ ہے محبت یہ کھڑا کرتی ہے رب کے سامنے یہ ہے ایمان کا جس جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر رشتے ناتے اس لیے کہ ان کے اندر محبتیں ہیں نا رشتے ناتے دولت زوئی نلینا سے خبیا حب من النساء بنی ول قناطیل من ول صدت ول خیر المسمت ولحم ان کے اندر محبت ہے یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی محبتیں جڑ کے یہ جیسے وہ گردے کے اندر تھوڑی تھوڑی ریت جڑتے جڑتے جڑتے جڑتے, جڑتے, جڑتے اتنا موٹا گیٹ بن جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں بہت, بہت بڑا محبتوں بن جاتے ہے یہ بت بن جاتی ہے اقبال نے کیا کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بتا لا الہ الا اللہ یہ بھی بت ہے یہ خیالی بت اور مائر القادری نے کہا کہ بتوں کو توڑ تخیل کے بھو کے پتھر کے ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ تو یہ بت ہے ان کو توڑنے کے لیے اس سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے کشش گریوٹی ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قوت چاہیے زمین کی قوت سے زیادہ قوت چاہیے تبھی راکٹ جو ہے وہ نکالتا ہے سیارچے کو سیٹلائٹ کو باہر نکالتا ہے اگر اس کی قوت زمین کی کشش سے کم ہوگی تو وہ زمین کی کشش سے باہر نہیں نکل سکتا اسپیس میں نہیں جا سکتا اس کو زمین کی قوت سے تین گنا زیادہ قوت چاہیے تب وہ یہ توڑ کے باہر نکلے ان ساری محبتوں کے مقابلے میں رب کی محبت زیادہ ہوگی تو یہ خول توڑ سکو گے اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ ایک میں نے کہا تھا کہ کچھ کام وہ اپنی ذمہ لیتا ہے کچھ کام تمہارے ذمے اولاد وہ دیتا ہے لیکن تمہارا کام تمہیں کرنا کا ہے اپنا کام اس نے کرنا اگر تم اپنے کام سے ہینڈ اپ کر دو گے تو وہ اپنا بھی سسپینڈ کر دے گا مرغی کا بچہ ہے اس کے لیے پروردگار نے اسباب فراہم کر دیے ہیں وہ جو چپٹا حصہ ہوتا ہے انڈے کا اس میں اس نے آکسیجن کا دربلا رکھ دیا مرغی عام طور پہ وہ حصہ اوپر رکھتی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اوپر کرتی رہتی ہے ہنس میں پتا نہیں اس کو کیا ہوا ہوا وہ بھی انجینئر ہے وہ چپٹا حصہ اوپر رکھتی ہے تاکہ بچے کا منہ اوپر کی طرف بنے اگر وہ نوک والا حصہ اوپر ہوگا تو بچے کا منہ ادھر بنے گا اور ادھر آکسیجن کو نہیں بچہ اندر ہی مر جائے اب بچہ بن گیا اکسیجن کا وہ ایک بلبلہ اللہ نے اندر رکھ دیا ہے جب آپ انڈے کو توڑے چپٹی سائڈ سے تو آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے اس سفیدی اور انڈے کے درمیان وہاں آکسیجن ہوتی ہے اب اگلا کام اس چوزے کا ہے کہ یہ آکسیجن استعمال کرے اور اس آکسیجن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے شیل کو توڑے شیل کو توڑے گا باہر سمندر ہے آکسیجن کا اگر وہ اس بلبلے کو مس یوز کرے گا مر جائے گا یہ زندگی یہ بلبلا ہے یوز کرو گے سمندر زندگی کا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو مس یوز کرو گے مر جاؤ ملزمے ہستی سے تو ابھرا ہے مان دے خباب بلبلا کر اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی امتحان ہے شیل توڑتے ہو کہ نہیں توڑتے تو یہ شیل ہیں ہمارے گرد یہ محبتیں یہ شیل توڑو گے تو رب نے کہا مجھے اپنا منتظر پاؤ گے اور ان سب محبتوں کو توڑنے کے لیے قوی ترک محبت کی ضرورت ہے وہ اللہ کی محبت. یہ جو اسباب نماز ہے روزہ ہے زکوۃ ہے حج ہے یہ اس محبت کا فیول ہے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس احسان کو کمپنسیٹ کریں ایک فطری جذبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل یدن قلبی اے اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ فطری جذبہ ہے آپ پھر سوچتے ہیں آپ ان کی دعوت کرتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں کسی طریقے سے آپ اس احسان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو گنتے آنکھیں بند کر کے میں کیا تھا کہاں سے اٹھایا اس نے کہاں میں ہی تھا کل پیشاب کرتا بس تو سیتا میرے منہ پر آ کے گرا کے آج میں ڈاکٹروں سارا دن پیشاب میں کیڑے دیکھتا رہتا بڑی ترقی ہوگی کل میں یہی یہ نہیں تھا کل میں چل نہیں سکتا تھا روتا تھا بس بھوک ہے تو بھی رونا ہے نمونیا ہوا ہے تو بھی رونا ہے پیٹ میں درد ہے تو بھی رونا ہے سوائے رونے کے اور وے آف کومونیکیشن کوئی نہیں تھے اتنے احسانات کیے کہاں سے اٹھایا کہاں لا کے کام اس نے مجھے کتنی دفعہ موت کے منہ سے میں بچا جب سارے احسانات تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ رب کے پاس جائیں کسی طریقے سے وہ دل کی جو محبت ہے وہ بڑھاس نکالیں آپ اللہ نے کہا آ جاؤ ہے سلام السلام تمہیں اراج المومنین نماز مومن کی محراج ہے رب سے اپوائنٹمنٹ ہے المسلی یونازی ربا ہوں نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تمہارا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے یہ تو اللہ نے ایک پازیٹو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رستہ دیا ہے اگر وہ اتنے احسان بھی کرتا اور ساتھ یہ کہتا کہ مجھ سے پیار کرنا جرم ہے مشکل تو یہ تھی کہ پیار آ رہا ہو اور اگر پابندی لگی ہوئی ہو کہ جس نے مجھ سے پیار کیا الٹا لٹکا دوں گا تم ہو کیا گندگی کے ڈھیر یہ تو اس کا احسان ہے ہم ہاں کف کوئی نہیں ہے لیکن پیار کی اجازت دی ہوئی ہے اس نے محبت کرو مجھ سے بلکہ مجھے سے کرو ہاں بنو اچھا تو حب اللہ پابندی لگاتا تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے یہ تو فطری جذبہ ہے نماز اللہ کی قسم اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ دربار میں آنے کی اجازت دی اس نے ہمارا جو معاملہ ہے کسی بڑے کے یہاں اگر ہمیں کوئی دوست یار اور کہے کہ چلو ساتھ فلان پرائم سے میں ملنے جا رہا ہوں ایم ایل اے سے ملنے جا رہا ہوں تم بھی بیٹھ جا گاڑی میں لے چلیں گے اور وہاں چلے جائیں تو کبھی کسی نے کہا کہ میرا احسان ہے پرائم منسٹر صاحب پر یا فلاں شہر صاحب پر میں ان سے ملنے آیا ہوں آدمی یہ کہتے یار اتنا بڑا شیخ اتنا بڑا پرائم منسٹر دیکھو یار ایم ایل اے وزیر اور اس نے بالکل ایسے ہی مجھے بلا لیا بالکل درمیان میں کوئی چپڑاسی بھی نہیں ہم باتیں کرتے رہے اس کے ساتھ اور ان تک جانے کے لیے جو جوخم بلنا پڑتا ہے ادھر اس کا دربار کھلا خل... ہے کتنی دیر رکھتی ہے وضو کرنے میں دو منٹ لگتے ہوں دو منٹ میں تم سارے طبقات توڑ کر کشے شکل سے بھی نکل گئے سدرا تن منتہا سے بھی نکل گئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے سر اس کے قدموں میں رکھا واپس پلٹ کے آئے تو السلام علیکم سلام کیوں کرتے کئی جو واپس ہی آتے تو سلام کرتے نا اصلاح تمہاراج المومنین تو نماز اس کا احسان ہے ہمارا احسان نہیں ہے اس پر اگر اس نے جس سے آپ کو پیار ہو وہ ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک اس کے مجازی نہ ہو اس کے حقیقی کی سمجھ کوئی نہیں آتی جس سے آپ کو پیار ہو وہ اگر آپ کا توحفہ قبول کر لے تو آپ کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ نہیں پڑتی آپ اس کے مشکور ہوتے ہیں میرا ہدیہ قبول کر لے یہ اس کا احسان ہے اگر یہ قبول کر لے تو دنیا میں کوئی چیز اس کے شایان شان نہیں ہے میں ایک دفعہ گیا تو ہمارے ایک دوست تھے بہت اچھے تھے انسان تھے تھے تو پیپلز پارٹی کے لیکن بہت اچھے تھے اے تھے لیکن بندہ ٹھیک تھا میں نے ایک موضوع میں تین نمازیں پڑھتے دیکھا ہے حق بات کرتا تھا جو اس نے بند کروا دیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دو چار آدمی ایسے چلے جائیں اوپر مطلب واشدہ کو سدھار دے گا ان کے لیے پیسہ لے کے جانا تھا گاڑی میں پورا بازار مل رہا تھا گھوم رہا میرے ساتھ ساتھی بھی تھے ان کے لیول کی مجھے گڑی نہیں مل رہی تھی ایسی ہے آج ہے کل اٹھا کے کسی نے پھینک دینا جیسے ہمارے یہاں سیاسی طور پہ ہوتا رب کے لیے نماز ڈھونڈ رہے ہو اس کو پیش کرنی ہے ویسی پڑھ سکتے ہیں ہم اس کا احسان ہے کوئی آدمی کسی سے ملنے جائے پریزیڈنٹ کو تیس دنوں کی گھڑی جا کے دے دے یہ انسلٹ ہو گئی ہے کہ توحفہ دیا اس نے صاحب کو کوئی آدمی تیس دروں کی گھڑی لے کے دے ہے تو گھڑی نا کسی آدمی کے لیے وہ بڑی چیز ہوگی کسی گریب دوست کے لیے پاکستان آپ لے جائیں وہ بڑا شکر گزار ہوگا آپ کا لیکن کسی کے لیے وہی گھڑی تو بن گئی ہے لہٰذا رب کے سامنے یہ نمازیں یہ روزے سارا دن غیبت چگلی چل رہی ہے ادھر ادھر کتنے ڈمبے کا گوشت نہیں کھانا انسان کا گوشت کھا لینا ہے اس لیے کہ ڈمبے کے گوشت میں سمے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بندے کا کھال نہیں ٹوٹتا غیبت کیا ہے آئیو شب و حد کو میاں کو الحم آخی یہ کیا ہے ان کو قبول کر لے اس کا احسان ہے ہمارا احسان نہیں اس وقت اور یہ توفیق بھی اس کی دی ہوئی ہے یہ جو ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں یہ بھی اس کا احسان ہے اپنے گھر میں آنے دیتا ہے اس کا احسان ہے ہمارا نہیں مہاراجا اصل جو جذبہ ہے وہ محبت کا جذبہ چلتے پھرتے آدمی کے ذہن میں رہتا ہے آپ دیکھیں جب پہلے جب ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ہم ہی ہم ہوتے ہیں تو اپنی فکر ہوتی ہے اپنے شوز اپنے کپڑے اپنی پینٹ اپنی شرٹ اپنا کنگا اپنی تائی اپنی فلان چیز جب اولاد ہو جاتی ہے پھر بچوں کے کپڑے بچوں کے شوز یہی دیکھتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں؟ بچوں کی بچوں کے لینے میں اب وہ سامنے آ گیا جب اللہ کی محبت آدمی میں دل واقع راسخ ہو جاتی ہے اس کے سب کانشیس میں چلی جائے تو جہاں جاتا وہ محبت سامنے رکھتی وہ بلائی نہیں بلتی وہ خوابیں بھی اسی محبت کی دیکھتا ہے لہذا ہر جگہ سے یہی خیال ہوتا ہے میرا رب ناراض نہ میرا رب نہ ناراض ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ نے نکلے تو انہوں نے اپنا گدا لیا نکل پڑے اب ہماری طرح تو نہیں ہوتا تھا نا سیون تھری سیون کو پہلے ڈبل بیڈ روم میں تبدیل کر کے پھر ہم نے جانے دورے پہ نکلے جب تو کسی بستی کے پاس سے گزرے ایک چرواہا تھا ان کو پیاس لگی ہوئی تھی تو اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی دودھ وغیرہ مل سکتا ہے پانی کہا جی نہیں ہے میرے پاس کہنا کہ اس سے اجازت لوں گا تو آپ کو دودھ پلاؤں گا اچھا میں ایک فارمولا تمہیں بتاتا ہوں تم ایسا کرو ایک بھیڑ مجھے بیچ دو جتنی قیمت مانگتے میں تمہیں دے دوں گا وہ. اور مالک سے جا کے تم کہنا کہ بھیڑیے نے کھا لیا اس بھیڑ یہ تو ہوتا ہی رہتا یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو بڑا یہاں پہ کامن ہے. کہہ دینا کہ بےڑیا کھا گیا بیڑ کو تیرا بھی کام سرچ جائے گا میرا بھی کام سرچ جائے گا اس نے کہا یاد نہیں ملک بندے کی پرسنالٹی اس نے دیکھی نا کہ یہ بندہ کو چودھری قسم کا لگتا ہے کھاتا پیتا گو پیسے ہیں اس کے پاس کہتا ہے ابھی میں نے بکری خریدنی آئی نا اللہ کہاں ہوگا جب ہم سودا کر رہے ہوں گے مالک کو تو چھوڑو مال سے تو نہیں پتہ چل رہے اللہ میں اللہ کا کیا کروں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس بندے کو لے کے کہا کہ بکریاں اپنے مالک کو واپس کر اپنی قیمت لگوا میں تجھے لے کے جانا چاہتے تمہیں اوٹا دینا چاہتے وہاں یہ ہوتا تھا کرائٹیریا کسی کو اقتدار دینے کا اس کی جانتداری دیکھی جاتی تھی میں سب نے اس طرح سے دیکھا جاتا تو پھر آدمی جہاں بھی ہوتا ہے اللہ بس یہ ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت دے دے گا وہ آخر دعویٰ الحمد